محمد السلام <سؤال> علیکم ورحمۃ اللہ <سؤال> وبرکاتہ ہمارا سلسلہ کتاب دعوت شریف میں سے اوراد خمسے میں سے ہے ہمیں اور دعواد شریف کا اندر نمبر ایک سو تیرہ اور اوراد خمسہ کا اندر نمبر چالیس ہے اور آج کی دعا جو ہے اوراد خمسہ کے بعد دعاتِ شور سے پہلے پڑھی جانے والی چھوٹی دعا میں یہ آخری دعا ہے یہ دعا جب زلزلہ ہو جاتی ہے آیا سورج گرہن چاند گرہن وغیرہ ہو جاتی ہے اور یا کوئی اور طوفانی ہوائیں چلتے خوفناک ان موقعوں پر ہاں جی دعا کرتا ہے نماز سے اس اصول ہمارے شکلافت میں اور دعوت شریف میں بھی اس کو نمازیں ہاں جی اور نماز حیات بھی کہتے ہیں ان نمازوں کے پڑھنے کے بعد جو ہے پھر دعا پڑھتے ہیں استغفار والی دعا پھر دعت شفروں سے پہلے جو مختصر دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا جو ہے آج شام لوگوں کے اس کو مختصر تجمہ پڑھا رہا ہوں ترجمہ بتا رہا ہوں دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ما آریتنا من ملکوت السماوات والعرض فجعله سببا لطوبتنا من غیر ذر و لا مذر و لا فدنت مذل یا ارحم الرحمن اللہم سلی علی محمد و محمد یہ مبارک دعا ہے <coughs> <والعزر تصفيق> چونکہ چان گرہن سرز گرہن وغیرہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے۔ قدرت سے ہی ممکن ہے ہاں قیمت جیسا قیامت میں قرآن عظیم آسمان سوراج چاند یہ تمام جو ہے جو عظمت سے بھرپور ہے اللہ تعالیٰ نے ہی خلق فرمایا کہ اس اور معلوم کی بس کے بعد نہیں ہے سوراج شان کو یہ روشنی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا تو اس کا اس کو کوئی دوسرا کوئی کائنات کی تاریخ جو اس کی روشنی کو سلب نہیں کر سکتے اس کو چھین نہیں سکتے اس کو تارق نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح اس عظیم پہاڑوں سے ہاں مضبوط کیے ہوئے گاڑے ہوئے زمین کو کوئی ہلا نہیں سکتا نا ان پہاڑوں کو کوئی اپنی جگہ سے حرکت دے سکتے ہیں سب اسی پاک ذات کے جس نے ان میں جو ہے جس نے اس کو حلف فرمایا اس عظمت کے ساتھ وہی وہ اللہ اس کو ہلا سکتے ہیں جلا سکتے ہیں تباہ کر سکتے ہیں جس طرح قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کل خمت برپا ہوگا تو سورج شان سب بے نور ہو جائے گا اور اسی طرح زمین جو ہے ایسا ہلے گا جس طرح جو ہے اتنی شدت سے زلزلہ ہوگا اعزاز الزلت اعظ میں محسورا آیا کہ جو ہے اس میں موجود جو ہے یہ عظیم پہاڑیں جو ہے وہ ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے شدت زلزلے دل دل سے اور رائے کی دنیاوی رائے کی طرح ہانجے اون کی طرح تو یہ بھی اسی ذات کے قدرت کے نشانے ہیں لہٰذا جو ہے قیامت برپا ہونے کی نشانیوں میں سے ہیں زلزلہ دل ہونا چاند گرہن سلج گرہن تاکہ سے انسان ابرا لے لے اور اللہ ہی کہ اس کائنات پہ اس کے سلطنت اس کی قدرت یعنی اس کے تسلط کی نشانیوں میں سے ہے زلزلہ دل آنا سورج گرہن چار گرہن تو ہی طوفانی ہوا آنا اور ان کا آرام کرنا زلزلے دل کو آرام کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں چاند گرہن سورج گرہن سے ان محفوظ رکھنے پاک ذات کی قدرت میں ہے عظیم طوفانی ہواؤں سے ہاں جی انسانوں کو بچانے بھی اسی پاک ذات کے حکم سے اور ان کو چلانے بھی اسی پاک ذات کے حکم سے اس کائنات پر اس پاک ذات کی جو ہے سلطنت اس کی قدرت اور تسلط کی جو ہے عظیم سلطنت کے واضح ثبوت ہے یہ سب چیزیں کیونکہ یہ سب چیزیں نہ کوئی آرام کرا سکتے ہیں نہ یہ آفات برپا کر سکتے ہیں لہذا جب یہ واقعات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں نماز پڑھتے ہیں اور, جی اور ان چیزوں کے آفات سے جو ہے ہونے والی نقصانات سے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہی میں پناہ ماتے ہیں کیونکہ وہی وہ ہمیں بچا سکتے ہیں لہذا دعا جو ہے یہ اللہ اللہ ما اریتنا من ملکوۃ سماوات ولاس اے اللہ ما یعنی وہ وہ واقعہ آسان رہن کے سرد میں جو کچھ ارے تو نے ہمیں دکھایا را آ آ جو ہے دیکھنے کے معنی میں ارا یری راتن دکھانے کے معنی میں یعنی اللہ تو نے جو کچھ ہمیں دکھایا ہاں جی سورج گرہن کی, کی شکل میں سورج کی کو بے نور کر کے چاند گرہن کی سورج میں چاند کو بے نور کر کے ہاں جی یا زلزلے کی سورج میں زمین کو اتنی شدید زلزلہ جس سے جو ہے بعض اوقات جیسے سونامی وغیرہ ہوا ہاں جی سری لنکا وغیرہ میں یا ہمارے کشمیر میں جو آباد وغیرہ میں جو زلزلہ آیا ہاں جی جو ہمارے سامنے ہوا ہے کہ کتنی خطرناک لوگ کتنی لمحے میں لوگ جو ہے لوگ میاجل بن گئے تو یہ سب اسے ذات کی عظمت تھی کہ ایک لمحے کے اندر پورے علاقے بستی کو خیرآباد کر لیں تو یہ اللہ ہی کی قدرت کی نشانیاں لہٰذ حرمتیں علامہ علم ارتن جو خوش تو نے ہمیں دکھایا من ملکوت سماوت وال ملکوت جو ہے ملک شیخ اورمائے ہے اس کا تاو مبالغ ہی کے تام و بالک ہی کل ہے یعنی ملکوت کی معنی بادشاہی سلطنت اور ملکوت یعنی ملک کے عظیم زبردست حکومت عزت و اقتدار یہ معنی زیادہ مناسب لگتا ہے یعنی اللہ تو نے جو کچھ ہمیں دکھایا کیا چیز دکھایا اس زمین اور آسمان پر ملکوت اس سماوات وال اس زمین اور آسمان پر تیری عظیم جو ہے ہاں جی زبردست تیری حکومت اور حاکمیت اور تیری عزت و اقتدار تیری تسلط کے ثبوت اور میں سے تو نے جو ہے جوکر سمین دکھایا اس کے دلیل میں سے اس کی ہاں جی اس بات میں تو نے جوکر سمین دکھایا کیونکہ یہ سب تعفات طوفانیں جو ہے یہ سب چیزیں تیرے سے واقعی نہیں کر سکتا لاز اللہ تو نے اس میں کائنات پر تیری تسلط حکومت ہاں جی کے جو ہے ثبوت میں اس میں جو ہے اس کے اقتدار میں سے تو نے جو کچھ ہمیں چاند گرہن سورج گرہن دلزلہ وارہ کے صورت میں تو نے ہمیں دکھایا ملکوت سماوات بلاض اور یہ زمین اور آسمان پہ تیرے اقتدار کی ہن صورت میں تو نے جو کچھ ہمیں دکھایا اس کے ثبوت میں ان مختلف آفتوں کے صورت میں ان واقعات کو ان حوادث کو جو تو نے ہمیں دکھایا دلزلہ چاندین سل کی صورت میں اور آفات کی صورت میں فجعلہ اے اللہ اس اس ان چیزوں کو تو قرار دے فج الحجالیہ چلو قرار دینا ہاں جی تو ان کو قرار دے ہمارے لیے سبب علی توبطینہ یہ اللہ ہماری توبے کا سبب کرا دے دے ان سب چیزوں کو ہماری کی کی کیونکہ اللہ چاہیں جیسے کہ واقع واقعہ جو ہو چکا ہمارے سامنے ہاں جے جی آباد کا واقعہ ہمارا ایک لمحے میں چند سیکنڈ منٹ میں ہزاروں لوگ جو ہے دنیا سے چل بسے لوگ میں ہنج ہاں جی فوت ہو گئے اس طرح سونامی میں سری لنکا وغیرہ میں جو آیا تھا سمندر کے اندر جو زلزلہ آیا ہو اس کی وجہ سے جو طوفان آیا ہاں جی کئی کا لاکھ جو ہے لوگ اس میں جس طرح بولا گیا دو لاکھ سے زائد لوگ اس میں مارے گئے ہاں جی اس آفت میں اور چتنی جائیدادیں زمینیں عمارتیں تواہ و برباد ہو گیا ہاں جی دنیا اس کے شاید تھے لہٰذا یہ چینی انسانوں کے لیے جو ہے اس کے توبے کا سبب بن جائے کہ اللہ جس طرح ان اللہوں پہ یہ آفت آ گیا ہمارے لیے اوپر بھی آ سکتا تھا اور اللہ ہمیں بچا رہے ہیں تو لہذا اللہ سے کہیں یہ چیزیں جو ہے یقیناً کوئی آفت دنیا کے کسی بھی سرزمین پہ آتے ہیں تو اس میں یقیناً سے علاقے کے لوگوں کی اس سرزمین کے لوگوں کے گناہوں کے سبب ہوتی ہے کم ویسے گناہوں کے سبب ہوتی ہے اللہ ان کی کان کھینچ دیں تاکہ توائب کرے راستے میں آ جائے اور جو ہے اللہ راہ پر چلنے لگ جائیں اس لیے یہاں یہی دعا کریں اے اللہ جو کچھ ہم تو نے ہمیں زمین اور آسمان پر تیرے اقتدار کی ہاں جی جو قدرت نمائی فرمایا ہے اس کو ہمارے لیے فجعل ہو ہمارے لیے قرار دے سبب بن لی ہماری ہمارے توبے کے سبب دے دے تیری طرح ہماری بعض گشت کے سبب دے دے من غیر ظر ولا بدون اس کے کہ ان واقعات کو ہمارے لیے ہاں جی کوئی نقصان پہنچنے والا اور نقصان رسان کوئی موجب ذرر اور ذرع رسان مضر ہاں جی نقصان کے معنی میں مضر نقصان پہنچانے والا کوئی باعث نقصان اور نقصان رسان نقصان پہنچانے والا ہماری تباہی کا سبب بنے بغیر ہماری بربادی کا سبب بنے بغیر ہمارے دنیا اور آخرت کو ہاں جی اولا فدنتن او اونا جو ہے فدنے کے جو ہے بہت سے معنی کیے ہیں عربی ادب میں عربی کتابوں میں آزمائش مصیبت ہاں جی گمراہی کفر رسوائی پریشانی یہ سارے جو ہے معنی کیا ہیں تو وہ کی جو ہے کبھی ایسے آزمائش میں پڑ جاتی ہے انسان کے پر بہت بڑی نقصانات آنے سے انسان دین سے نکل جانے کے بھی نکل جانے کا بھی خوف خطرہ ہو جاتا ہے لہذا اللہ سے دعا کرتے ہیں مضلِ یزل اضلۂ یزل سے جو ہے گمراہ کرنے کے معنی میں گمراہ کون کے معنی میں ہے ہاں جی ضلع یضل اضل گمراہ کرنا دھوکہ دینا یہ معنی کیا ہے عربی لغت میں ضلع یزل گمراہ ہونا راستہ بولنا بھٹکنا ضائع ہونا یہ معنی کیا ہے تو اس حوالے سے جو ہے فدنت مذلطن یعنی ایسی اے اللہ جو ہے بجونی اس کے کہ اس کو ایسی کوئی مصیبت گمراہ کن مصیبت گمراہ کن آزمائش جی اور گمراہ کن جو ہے کسی پریشانی کا سبب قرار دے بغیر اے اللہ ان واقعات کو ہماری توحبے کے سبب قرار دے دے نہ کہ جو ان واقعات کی وجہ سے ہمیں بہت بڑے نقصانات پہنچائے اور ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے نہ کہ جو ہے یہ چیزیں یہ جو کچھ نہ جہاں مختلف آفات کی سرد میں چاند گرہن سرد گرہن کے زلزلے کی زلزل سرد میں دکھایا یہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت اور آزمائش اور تباہی کا سبب بنے بغیر اللہ ہمارے ہم توبے کے سبب بنا دے ان تمام واقعات کو کہ اللہ نے یہ واقعات ایک جگہ پہ ہو گیا ہاں لیکن ہمیں محفوظ رکھا اس کو بھی جو ہم ایورا لے لیں اور اور سوال لے کر ہمیں توبہ طاقت کا سبب بن جائے یا جہاں ہم رہتے ہیں اسی علاقے میں سورج گرہ ہنچان گیر ہنوا زلزلہ یا خصوصاً اور اس سے بہت بڑی تباہی بچ سکتی تھیں لیکن اب اللہ سے دعا اے اللہ ان باقیات کو ہمارے بڑی نے کسی کن ہاں جی ہماری تباہی کے سبب کرا دیے وغیر ہماری گمراہی اور زلالت کے سبب کرا دیے بغیر ان آزمائش سے جو ہے سبق لے کر ان سے عبر لے کر ان سے درس لے کر ہماری توبہ کا سبب قرار دیا اللہ ہاں جی برحمت گیہ ارحم الرحمین اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے تیرے رحمت واسیہ کا واسطہ ہاں جی تیرے رحمت واسیہ کا واسطہ تیرے رحمت واسیح کا میں اشہارہ ہے کہ تو ہماری اس دعا کو قبول کریں اور جو کچھ تو میں زلدلے کی شکل میں سیلاب کی شکل میں کبھی ہاں جی خطرناک طوفانوں کی شکل میں کبھی خطرناک اور چونکہ ان موقعوں پر بھی یہ نماز پڑھنے کا حکم ہے ہاں جی اور خوفناک ہوائیں چلنے کی صدمے بھی یہ نماز پڑھنے کے عوقوں میں تو یہ سب چونکہ قیامت کے نشانیوں میں سے ہے اور ساتھ ہی یہ سب چونکہ قرآن پران فرمایا کل قیامت برپا ہوگا پھر ذشم سخ ان کا درد بینور ہو جائیں گے ستارے نور ہو جائیں گے ہاں سورج ذشم سکورت میں ساری باتیں ہیں اور جو ہے زمین اور اعزاز الدلۃ الارض اللزال و الارض الرض پرانا فرمایہ زمین کو اتنی شدید دلزلہ ہوگا کہ اندر جو کچھ ہے سب کو باہر نکال پھینک گا گا قاریہ میں فرمایا جو ہے انسان جو ہے ٹڈیوں کے ٹڈی دل کی طرح ٹڈیوں کی طرح پرا گندہ ہو جائیں گے ہاں جی اور حیران و پریشان ہو جائیں گے اس قیامت کے دن اور پہاڑ جو ہے رائے کی طرح اوڑھنے ہی لگ جائیں گے تو یہ قیامت کے دن بھرپا ہونے والی چیزیں ہیں ہاں یہ جی دنیا کے خاتمے پر لیکن جو ہے دنیا میں اس سے پہلے جو زلزلے کی شکل میں سورج گرہن چاند گہمین اس کی ایک مختصر جلقے ہیں اور زلزلے سے دنیا میں بہت سے علاقوں میں بہت بڑی تواہیاں بچ جاتی ہیں ہاں یہ جی اور لوگوں کے بہت بڑے ہلاکت کا عظیم ہلاکتوں کا سبب بن جاتی ہیں طوفانوں میں ان چیزوں میں تو لہٰذا یہ سب اور یہ سب اللہ ہی کے قدرت سے ہوتی ہے اللہ ہی کے علم کے اندر ہوتی ہے اللہ ہی کے اس کائنات پر اس ہاں جس کے کی واضح ثبوت ہے کیونکہ جس ذات ان چیزوں کو حل فرمایا وہی ذات ان چیزوں میں جو ہے ہر قسم کی تصرف کر سکتے ہیں ان عظیم پہاڑوں کو وہی ذات ہی ہلا سکتے ہیں کسی بیچارے انسان کی بس کی بات نہیں ہے اس عظیم زمین کو جو ہے ہنج ایک بہت بڑے علاقے کو ایک ساتھ ہیلانا اور ایسی تواہی سب بننا کہ لوگوں کو گھر سے بے گھر کر دیں ان کی سب کچھ تباہ کر دیں اللہ زندگی بھر کی جو ہے جمع پونجی سب کو تباہ برباد کر دیں یہ سب پر وہی اللہ ہی قدرت رکھتے ہیں مضبوط عمارتوں کو تباہ برباد کر دینا لہذا اسی ذات کی درگاہ میں پناہ ماننا چاہیے ایسے موقعوں پر یہ دعا میں یہی سوا سکھاتا ہے کہ ان چیزوں سے انسان عبرت لے لے ان چیزوں سے انسان اللہ کی درگاہ میں استغفار کا ذریعہ قرار دے دے خواہ جس علاقے میں آپ رہتے ہو اس علاقے میں یہ واقعت ہو جائے خوقائیں اور ہو جائیں ہمیں ان تک خبر پہنچیں تو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں ہاں جی ان چیزوں کے ارد گرد سوچیں اور توبہ طائف ہو جائیں اللہ نے بچایا آپ کے اس طوفان سے اس کی تباہی سے تو اللہ کے درگاہ میں دس پر دعا ہو جائیں اور توبہ طائب ہو جائیں ہاں جی اور گناہوں سے توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان واقعات کو ہماری گمراہی کا سبب قرار دیے بغیر ہمیں بہت بڑے نقصان ہاں جی اور پہنچائے بغیر جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری توحبے کا سبب قرار دے دے لہٰذا ان واقعات پہ یہ نماز پر بھی فیصل نے فرمایا واجب کے قریب ہی فرمایا ہے واجب نہیں لیکن علم اسلام کے دوسرے فرقوں میں جیسے التشا فقے میں نماز آیات کے نام سے واجب ہے تو رکھا نماز پڑھنے ان موقعوں پر لیکن ہمارے فقے میں فیصل نے فرمایا واجب کے قریب ہے تو مطلب کہ تاکید سنت ہوا تو لہذا پڑھیں اور یہ دعائیں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان واقعات کو ہمارے عبرت کا ذریعہ بنا دے دیں ہماری توبے کا سبب قرار دے دیں اور ہمیں ان واقعات کی آفت سے ہمیں بچا لیں ہاں جی تو انہیں کلمات صلا اللہ کے حضر میں دس سے پر دعاؤں پروا دیگر ہمیں کائنات کے کائنات کے ہر ہر جو ہے نشیب و فراز کو ہماری توبے کا ثباب قرار دے دے ہمارے بخش کے ثواب دے دے ہمارے راستے میں آنے کا ثواب کرا دے دے پر انہیں عوادثات کو دیکھ رہا ہمیں تیری عظمت کا ادراک ہو جائے تیری قدرت لایہ تنہا کا ادراک ہو جائے کہ تو چاہیں تو ہم اس دنیا میں سلامتی سے رہ سکتے ہیں اگر تو نہ چاہیں تو یہ پوری دنیا ایک لمحے میں تباہ و برباد ہو سکتی ہے چنانچہ قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں اللہ تو نے خود فرمایا کہ اس اس دنیا کو ہم ایک لمحے ور میں آن جبگنے میں جو ہے اس کے نظام درہم برہم کر دیں گے تو تو وہ قادر ذات تھے اللہ ہمیں تمام چیزوں کا ہماری تربیت کا ہماری توبہ طائب کا ذرا قرار دے دو ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی تو اتافرم آرمبل